أصدق الله مولانا علي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين المكين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا استنوهوا عليه وسلموا اللہ مصلا جناب مولانا محمد نقاص الہ بالکل صاحبی والی کو سلائے معدہ شریف کی ایک آیت کریمہ کا بہت مختصر سا چز میں نے تلاوت کیا ہے اس کو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ آیت تیمم ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے بندوں کو پانی نہ ملنے کی صورت میں یا پانی کے استعمال پر آدمی کو قدرت نہ ہونے کی صورت میں مٹی سے تیم کرنے کا حکم دیا ہے ہمارے یہاں اسلام میں پاکی اور صفائی بڑی چیز ہے حدیث میں آیا ہے کہ دین کی بنیاد جو ہے وہ ستھرائی پر ہے صفائی پر ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اوپر جو احکام رکھے ہیں حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی برکت سے ان کے صدقے میں وہ نہایت آسان ہے اب ہم کو پاکی کا حکم ہے اور پانی نہیں مل رہا ہے یا پانی استعمال کرنے پر ہم کو قدرت نہیں ہے ٹھنڈک لگ رہی ہے پانی استعمال کرنے میں جو ہے जान जाने का खतरा है या मरज बढ़ने का अंदेशा है ऐसी सूरत में अल्लाह तबारक वाला ने जो है हमारे लिए जो है मट्टी को भी जो है हमारी पाकी का सबब बनाया جس مٹی پر ہم سجدہ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کے لیے یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہماری آسانی کے لیے جو ہے ہم کو یہ حکم دیا کہ اگر تم کو پانی نہ ملے تو اسی مٹی پر ہاتھ مار کر اور حدیث میں اس کی کیفیت یہ آئی کہ ہاتھ مار کے ہاتھوں کو جھاڑ دے اور یوں مو سے جو ہے دونوں ہاتھوں میں جو ہے پھونک دے جو مٹی اور گرد و غبار لگا ہوا ہے وہ لگنا ضروری نہیں ہے صرف اتنا آپ نے کر لیا اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو آپ کو پاکی کا حکم ہے آپ نے اپنے دونوں ہاتھ منہ پر پھیر لیے اور یہاں سے لے کر کے یہاں تک آپ نے دونوں ہاتھوں کا مزاح کر لیا دونوں ہاتھوں پر آپ نے پھیر لیا آپ کی باقی ہو گئی اگر آپ کے پر نہانا فرض ہے اور آپ کو پانی نہیں ملتا یا پانی پر قدرت نہیں ہے تو یہی غسل کے قائم مقام ہو گیا اور اگر آپ کے اوپر وزو فرض ہے اور پانی نہیں مل رہا ہے یا پانی مل کے استعمال پر آپ حاضر نہیں ہیں پانی آپ یوز نہیں کر سکتے ہیں تو یہی آپ کا وضو ہو گیا اسی لیے حضرت امان بخاری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے ایک باب باندھا باب سعید پیبی وغیرہ المسلم ہے من الماء یہ باب اس بات کے بیان میں ہے پاک مٹی جو ہے وہ مسلمان کا وضو ہے اس کو جو ہے وہ پانی سے بے نیاز کرتی ہے اور پانی کے وہ قائم مقام ہے یہ آیت کریمہ کیوں اتری اس پر بھی ذرا سا غور کر لیجیے حضور سربر عالم صلی اللہ و تبارک و تعالی علیہ وسلم ایک غزوے میں تشریف لے گئے اس غزوے میں حضور کی چہیتی پیاری سب سے زیادہ لاڈلی بیوی ہماری ماں ام المؤمنین صدیقہ عائشہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ حضرت ابو بکر کی بیٹی بھی موجود تھی ایک جگہ پر جو ہے پڑاؤ ڈالا چلتے چلتے جو ہے رکے اس غزبے سے غالباً واپسی میں جو چلتے چلتے جب رکے تو آپ کا ہار جو ہے وہ گم گیا اور یہ رات کا وقت تھا اب جب حضور صلاط السلام جو ہے بیدار ہوئے تو اس وقت پانی نہیں تھا اور ان کا ہار گم گیا تو یہ حضرت عائشہ کی فضیلت ہے کہ حضور سرور صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ کا ہار تلاش ہار م. نہیں ملا پھر جب چلنے لگے تو ہار اسی اونٹ کے نیچے مل گیا جس اونٹ جو اونٹ حضرت عائشہ کا تھا اسی اونٹ کے نیچے ہار ملا اور لوگوں کو سخت پریشانی کا عالم نماز پڑھنا تھی پانی نہیں ہے تو کیسے کریں کیا کریں تو حضرت عائشہ کی فضیلت یہ ہے اور ان صحابہ کرام کی کرامت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی علیہ سرات پر یہ آیت کریمہ ہوتا ہے کہ اگر تم سفر میں ہو یا مریض ہو یا تم نے عورتوں سے صحبت کی ہو اور تمہیں جنابت لائق ہو اور تمہیں پانی نہ ملتا ہو یا پانی پر استعمال کی قدرت تم کو نہ ہو تو پاک مٹی لے لو اور اس سے تیمم کر لو یہی تمہارا غزل ہو جائے گا یہی تمہارا بجو ہو جائے گا اب یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی کسی کی مشکل جو ہے آسان نہیں کر سکتا اور ہمارا سنیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے کرم سے معمولی لوگوں سے معمولی لوگوں کے ذریعے سے چھوٹے چھوٹے لوگوں کے ذریعے سے بڑے بڑے لوگوں کی جو ہے مشکلیں آسان ہوتی ہے میں پوچھتا ہوں کہ اگر بھنگی نہ ہو چمار نہ ہو جوتے گاٹنے والا نہ ہو یہ جو آپ کے جو ہے پیشے والے ہیں پروفیشنل لوگ ہیں یہ چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں اگر یہ لوگ نہ ہو تو آپ کا کوئی کام چل سکتا ہے تو یہ چھوٹے چھوٹے لوگ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ان کو اتنی قدرت دی ہے کہ بڑے بڑے لوگوں کی جو ہے یہ مشکلیں آسان کر دیتے ہیں تو جو اللہ کے یہاں جو بڑے ہیں ان کا کیا کہنا ہے ان کے ذریعے سے جو ہے لوگوں کی مشکلیں آسان نہیں ہوں گی حلوت ابن غیر کہتے ہیں جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی حضرت خدا کہتے ہیں کہ ماں حاضی کو یا آلہ ابھی بکر اے ابو بکر کی آل اے ابو بکر کی فیملی اے ابو بکر کے ماننے والو اے ابو بکر کے خاندان والو یہ تمہاری پہلی برکت نہیں ہے اور پہلی مرتبہ ایسا نہیں ہوا ہے کہ تمہارے سبب سے مسلمانوں کی مشکلیں آسان ہوئی ہیں بلکہ ایسا ہوتا ہی رہتا ہے مران اللہ، مران اللہ تو اللہ یہ تو ایک حدیث ہوئی اسی حدیث کے تحت جو ہے دوسری حدیث دکھ سن حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہوں سے یہ حدیث مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم حضور سرور عالم صلی اللہ و تبارک و تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں چلے اور جب رات ہو گئی تو ہم لوگ جو ہے کمر ٹیکنے کے لیے جو ہے تھوڑی دیر کے لیے لیٹ گئے تھک جاتا ہے مسافر تو لیٹ جاتا ہے اور تھکنا جو ہے یہ تو ہر آدمی کا جو ہے ایک نیچرل جو ہے ایک وہ ہے قائدہ ہے کہ تھکے گا کام کرے گا ہارڈ ورک کرے گا تو مطلب یہ ہے کہ ٹائرنیس جو ہے مسٹ ہے وہ ٹائڈ ہو جائے گا تھک جائے گا تو وہ مطلب یہ ہے کہ ریسٹ ریکر کرے گا تو یہ لوگ لیٹ گئے حضور بھی آرام فرمانے کے لیے جو ہے لمیل پر جو ہے تشریف فرما ہوئے حضور نے بھی آرام فرمایا اب کہتے ہیں کہ وہ آخری رات کی نیند جو ہے مسافر کو اتنی پیاری ہوتی ہے کہ اس سے زیادہ کوئی چیز پیاری نہیں ہوتی لیٹ گئے مزے کی نیند آ گئی اب سبحان اللہ ہمارا تمہارا سونا اور ہے نبی کا سونا اور ہے نبی سوئے نبی کے صحابہ سوئے سورج نکل آیا کہتے ہیں کہ اب ہم لوگوں کو جو ہے سورج کی دھوپ نے جگایا اب کہتے ہیں کہ فلاں فلا جاگا فلاں جاگا فلاں جاگا تین آدمیوں کے نام جو ہے انہوں نے جو ہے گنائے نہیں چوتھا نام بتاتے ہیں کہ حضرت عمر اتنے فستا اور جو اللہ تبارک وطن ہو وہ جاگے روایت میں آتا ہے کہ اشبہ یہ ہے کہ پہلے حضرت ابو بکر جاگے پھر حضرت عمران ابن حسین جو اس قصے کے اور اس حکایت کے جو ہے آئینی شاہد تھے آئی وٹنس تھے وہ جاگے اور چوتھے حضرت عمر ابن خطاب اور تیسرے کوئی صاحب اور جاگے اور صحابہ کو اب نماز کی جلدی کہ نماز قضا ہو گئی ہم جیسے لوگ تھوڑی سے صحابہ کہ ہم جیسے لوگ جو ہے وہ خواب خرگوش میں جو ہے مبتلا رہتے ہیں نمازیں قضا ہو جائے زندگی بھر نماز نہیں پڑھے تو کسی کو جو ہے کوئی غم نہیں ہوتا ہے یہ حضور کے صحابہ تھے اب حضور کے صحابہ کی عجیب حالت لیکن حضور کا ادب بھی جو ہے کتنا تھا اتنا تھا کہ بہادی کو اپنی نماز پہ ناز ہے لیکن صحابہ کو جو ہے اپنی حضور کے ادب کے آگے کچھ نہیں سمجھتے تھے صحابہ جو ہے اب پریشان ہے کہ نماز ہماری جو ہے تضا ہو گئی حضور جاگے تو بتائیں حضور جو ہے آرام فرما رہے ہیں اب اگر جو ہے بڑے بھیا سمجھتے یا معمولی جو ہے معمولی باپ سمجھتے ایک جو ہے آرڈینری جو ہے فادر سمجھتے تو ایک سن جو ہے آرڈینری فادر کو جو ہے اٹھا سکتا ہے کہ جی جی اٹھو जो جو ہے भाई بھائی سمجھتا ہے تو دوسرا بھائی جو ہے اٹھا سکتا ہے کہ بھائی اٹھ جاؤ لیکن یہ صحابہ تھے حضور کا کیسا ادب کرتے تھے کہتے ہیں کہ حضور جب سو جاتے تھے ہمارے اندر ہمت نہیں تھی کہ ان کو جگائے حضور خود جب थे تھے ہم انتظار کرتے رہتے تھے حضور جب خود جاگتے تھے تو وہ خود ہی جاگا, جاگا کرتے تھے ہمارے اندر جگانے کی ہمت نہیں حضرت عمر ابن خطاب کو کہتے ہیں کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تبارک و تعلن ہو راوی یہ کہتے ہیں کہ وہ جو ہے دین کے معاملے میں جو ہے سخت تھے تو انہوں نے جب یہ دیکھا کہ صحابہ کو ان کے جو ہے رفقا کو اور ان کے کمپینئنس کو اور ان کے ساتھیوں کو پریشانی لاحق ہے تو انہوں نے کیا ترکیب سوٹی حضور کو جھجوڑا نہیں حضور کو چھوا نہیں حضور سے یہ نہیں کہا کہ حضور جاگیے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر زور زور سے تکبیر کہنے لگے اور اپنی آواز جو ہے بلند کرنے لگے یہاں تک کہ حضور حضرت عمر کی تکبیر کی آواز سے جو ہے جاگے جب جاگے اللہ اکبر تو صحابہ یہ جو ہے اللہ سے نہیں کہا حضور سے جو ہے اپنی فریاد بیان کی کیا معلوم ہوا شہابہ کے طریقے سے معلوم یہ ہوا کہ امتی کا کام یہ ہے کہ وہ نبی سے فریاد کرے اور نبی کا کام یہ ہے کہ وہ خدا کی دی جی ہوئی قدرت سے جو ہے امتی کی مشکل کو آسان کرے آہ! آہ! آہ! آہ! آہ! تو اب جو ہے حضورات و شرام نے حکم دیا کہ یہاں سے چلو تھوڑی دور چلے اس کے بعد جو ہے نماز کے لیے جو ہے اذان دی گئی اس سے معلوم یہ ہوا کہ اگر جماعت کی نماز قضا ہو جائے تو اذان بھی دی جائے گی اقامت بھی کہی جائے گی اور جماعت سے اس قضا نماز کو پڑھا بھی جائے گا یہ حضور کے فیل سے معلوم ہوا چلے حضور نے جو ہے وضو فرمایا اور پھر جو ہے نماز ہو گئی پھر وہاں سے جو ہے چل پڑے اب لوگوں کو پیاس لگی اور پانی نہیں ہے تو اب صحابہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ بارش برسا دے یہ اللہ پانی بھیج دے اب بھی جو ہے حضور کے پاس حاضر ہوئے اور فرما رہے ہیں کہ حضور پیاس لگی ہے حضور جو ہے حضور سے کہہ رہے ہیں کہ حضور پیاس لگی ہے تو یہی جو ہے صحابہ کے بیل سے کیا معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی کے خاص بندوں سے مدد مانگنا اور مشکل کے وقت جو ہے ان کے پاس آنا اور ان سے ان جو ہے اپنی مشکل میں جو ہے فریاد کرنا اور حاجت روائی چاہنا جو ہے یہ صحابہ کا طریقہ ہے یہی <سلام> تو مطلب کہ جی آلہ حضرت ہے احج سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اور ناو ہے رسول نہ تو اب سرکار نے جو ہے فرمایا سرکار چاہتے تو اشارہ کر دیتے بادل کٹ آتا بارش ہو جاتی لیکن اس موقع پر جو ہے سرکار نے فرمایا اور یہ تقاضا ہوا کہ کچھ صحابہ کی بھی کوشش ہو تو سرکار نے اپنے ایک صحابی کو بلایا جس کا راوی نے جو ہے نام بھول گیا رابی نام بھول گئے اس کا اور ایک دوسرے صحابی حضرت علی اور ان دونوں سے کہا کہ جاؤ پانی کو تلاش کرو اب انہوں نے جو ہے پانی کو تلاش کیا ایسا نہیں ہے کہ حضور کو معلوم نہیں تھا حضور کو معلوم تھا کہ یہ کس سمت میں جائیں گے کہاں پانی ملے گا اور ان کو کون ملے گا اور کس طریقے سے جو ہے ارگنائزیشن جو ہے پانی کا ہوگا سب معلوم تھا لیکن صحابہ کو پہلے سے نہیں بتایا اور صحابہ کا جو ہے سبحان اللہ کیا عقیدہ تھا حضور کے حکم کے جو ہے اور ان کے حضور کے اشارے کے جو ہے وہ منتظر تھے حضور کا اشارہ ہو جائے حکم ہو جائے اس حکم پہ چور و چرا نہیں کرتے تھے ان دونوں نے یہ نہیں کہا کہ کدھر جائیں پانی کدھر ہے کچھ نہیں حضور نے بھیجا اور یہ چل پڑے دیکھا ایک عورت جو ہے وہ اونٹ کے اوپر ایسے بیٹھی ہوئی ہے کہ ایک طرف ایک مشک ہے دوسری طرف دوسری مشک ہے دونوں مشقوں کے درمیان جو ہیں وہ جو ہے اسکن بیلب آف واٹر بھرے ہوئے ہیں اور ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ عورت جو ہے بیٹھی ہوئی ہے چلی جا رہی ہے انہوں نے پوچھا اے عورت پانی کہاں ہے وہ کہتی ہے کہ پانی یہاں دور دور تک نہیں ہے کل مجھ کو اسی وقت پانی جو ہے کسی دوسری جگہ پر ملا تھا تو صحابہ نے کہا ان دونوں نے کہا کہ چلو پھر وہ کہنے لگی کہ کہاں چلو انہوں نے کہا الہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم رسول اللہ کے پاس چل وہ کہنے لگی کہ کیا یہ وہی ہے جن کو کہا جاتا ہے سوابے سوابے کے معنی جو ہے سوابے کے معنی عربی میں آتے ہیں جو اپنے دین کو چھوڑ کر چھوڑ کر کے دوسرے دین کی طرف منتقل ہو جائے تو مشرقین کا اس وقت جو ہے یہ خیال تھا کہ محمد الرسود اللہ نے اپنے آباؤ اجداد کے دین کو چھوڑ دیا ہے اس لیے ان کو سعابے کرتے تھے اور سعابے جو ہے ایک اور فرقہ ہے جو مجوسیوں کے درمیان اور نسارا کے درمیان جو ہے ان کا مذہب ہے اور بعض لوگوں نے کہا کہ وہ جو ہے فرشتوں کو پوچھتے ہیں بعض لوگوں نے کہا کہ وہ تاروں کو پوچھتے ہیں بہرحال تو صحابہ کا ادب دیکھو صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ ہاں وہی ہیں کہا کہ تم جو کہہ رہی ہو تم جن کو مراد لے رہی ہو یہ وہی ہیں یہ نہیں کہا کہ وہ سوابے ہیں اگر یہ کہتے تو مقصد فوت ہو جاتا اگر یہ کہتے کہ نہیں تو جو, تو بھی جو ہے مطلب یہ ہے کہ خلاف ادب تھا تو یہ صحابہ کا ادب تھا وہ عورت کو لے کر کے چلے یہاں تک کہ حضور کے پاس اس عورت کو لے کر کے آئے اور سارا ماجرا بتایا کہ یہ عورت ہم کو اس راستے میں ملی پھر راوی کہتا ہے کہ ان صحابہ نے جو ہے کہا عورت سے کہ اپنے اونٹ سے اترو وہ عورت جو ہے اونٹ سے اتری پھر حضور احساط السلام نے جو ہے دونوں مشکوں کو لیا اور مشکوں میں جو ہے ایک منہ جو ہے اس کا اوپر کی طرف ہوتا ہے ایک منہ نیچے کی طرف ہوتا ہے تو نیچے کی طرف کا جو منہ تھا اس کو کھول دیا اور ایک برتن بنایا اور اس برتن میں جو ہے دونوں مشکوں کے منہ کو اڈیر دیا چھوڑا چھوڑا پانی جو ہے وہ رسنے لگا اور سبحان اللہ اور اس کے بعد جو ہے سرکار نے فرمایا کہ اے صحابہ جس کو پینا ہے وہ پیئے اور جس کے جانور پیاسے ہیں وہ اپنے جانوروں کو پلائے جانوروں کو پلاؤ خود پیو اور ہاں یہ میں بھول گیا کہ یہ باپ باندھا کا امام بخاری نے اس بات کے لیے کہ تیم اور پاک مٹی جو ہے وہ غسل میں اور وضو میں کافی ہے پانی سے جو ہے پانی کے قائم مقام ہے ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے سب نے نماز پڑھ لی انہوں نے نماز نہیں پڑھی ان سے پوچھا کہ کیوں نہیں نماز پڑھی انہوں نے کہا کہ مجھے جنابت لاحق ہو گئی مجھ پر غسل فرض ہے تو سرکار نے فرمایا کہ تمہیں جو ہے تیمم کافی تھا تمہیں لازم تھا کہ تیمم کر لیتے بہرحال اس کے بعد جو ہے پھر جب یہ پانی کا یہ عالم ہوا اور پانی میں اتنی افزائش ہوئی تو سب نے جو ہے سیراب ہو کر کے پانی پیا اور اپنے جانوروں کو پلایا اور ان صحابی کو جو ہے ایک ڈول یا ایک بالٹی یا ایک برتن جتنا جو ان کے لیے جو ہے کافی تھا ہوتا تھا وہ دے دیا کہ لے جاؤ اس پانی کو اور اپنے سر جسم پر ڈالو اور غزل کر لو نہا لو اپنی جنابت کو دور کر لو ان کو وہ پانی دے دیا اب صحابہ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم وہ مشکے جو ہے اس سے زیادہ جو ہے بھری ہوئی تھی جس جو ان میں مطلب یہ ہے کہ ابتدائی حالت میں جو پانی تھا حضور کے جو ہے طالبان روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور نے اس پہ کلّی کروائی تو حضور کی کلّی کی برکت سے جو ہے یہ برکت ہوئی کہ مشکے جو ہے اور لبالب جو ہے بھر گئی اور وہ عورت جو ہے دیکھتی رہی یہاں تک کہ جو ہے اس کو بہت دیر ہو گئی اور جب وہ گئی تو اس کے مردوں نے اس کے گھر والوں نے پوچھا کہ کہاں رک گئی تھی اور کیا, کس چیز نے اس کو روکا تو اس نے کہا میں نے آج عجب باجرا دیکھا یہ جن کو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنا دین بدل دیا ہے اور اپنے دین سے جو ہے دوسرے دین کی طرف منتقل ہو گئے ہیں وہ کہتی ہے خدا کی قدم اپنی دو انگلیاں اٹھا کر کے کہ یہ جو ہے ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ زیادہ جو ہے سب سے بڑے جادوگر ہیں یعنی آسمان اور زمین کے درمیان اگر جادوگر ہیں تو ان میں سب سے بڑے جادوگر جو ہے یہ ہے اور یا کہتی ہے کہ یا یہ اللہ کے سچے رسول ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ تو اس کے بعد جو ہے یہ پتہ چلا صحابہ کے جیلوش سے پتا چلا کہ صحابہ جو ہے جب صحابہ کو پیاس لگتی تھی جب صحابہ کو کوئی مصیبت ہوتی تھی تو صحابہ جو ہے حضور کے پاس آتے تھے اور صحابہ کے عقیدے سے یہ معلوم ہوا کہ رسول کا منصب یہ ہے اور رسول کا ڈیفنیشن یہ ہے کہ رسول کا ڈیفنیشن یہ ہے کہ رسول جو ہے وش وش کو کہتے ہیں جو لوگوں کی مشکلیں جو ہے آسان کرتا ہے اللہ رسول کو رسول بنا کر کے اسی لیے بھیجتا ہے کہ وہ اپنی امت کی مشکلیں آسان کرے اللہ اکبر اب اس روایت میں جو ہے اس میں جو ہے بعض لوگوں نے کہا کہ یہ کب واقعہ ہوا بعض لوگوں نے کہا کہ یہ جب خیبر سے واپس ہو رہے تھے جب واقعہ ہوا بعض لوگوں نے کہا کہ جب حدیا سے واپس ہو رہے تھے جب واقعہ ہوا تو ہدیبیا میں جو ہے پدرا سو آدمی تھے اور بعض لوگوں نے کہا کہ جب تبو سے واپس ہو رہے تھے جب یہ واقعہ ہوا بعض لوگوں نے کہا کہ جیش عمرہ کا یہ واقعہ ہے اور بعض لوگوں نے کہا کہ یہ متعدد بار کا ایسا واقعہ ہوا ہے متعدد بار صحابہ کو پیاس لگی اور شاہ حضور نے جو ہے ان کی مشکلوں کو جو ہے آسان فرمایا تو یہ صحابہ کا سینا تھا اور صحابہ کے عقیدے سے معلوم یہ ہوا کہ رسول کا منتب یہ ہے کہ امت کی مشکلوں کو آسان کرے اور رسول کا صرف یہی منتب نہیں ہے کہ امت کی مشکلوں کو آسان کرے بلکہ رسول جو ہے جس کو چاہتا ہے مشکل کشا بنا دیتا ہے رسول کے صحابہ جو ہے مشکل خشا ہیں رسول کی امت کے غلام مشکل خشا ہیں میرے دوست جو ہے مشکل خشا ہیں اور کیسے مشکل پوچھا ہے پھر پیر ہے پیر دستگیر ہے کہ فرماتے ہیں کہ اگر میرے مریض کا جو ہے چطر جو ہے پورت میں کھل جائے تو میں جو ہے اگر مغرب میں ہوں تو وہیں سے اس کا چتر جائے اللہ سے یہاں مولانا محمد, محمد وحیح و صحبی وسلم اسی لیے تو حضرت علی مشکل پوچھا ہم لوگ حضرت علی مشکل پسا کیوں کہتے ہیں حضور نے ان کو علی مشکل پسند بنایا ہے خیبر کا وہ واقعہ یاد کرو حضور جو ہے خیبر کی جنگ کے لیے تشریف لے گئے اللہ وقت پر اور خیبر جو ہے وہ ایک مرحلہ ایسا آیا کہ خیبر کی جنگ جو ہے وہ لمبی ہوتی چلی گئی کیا سرکار جو ہے خود جنگ کو پتہ نہیں کر سکتے تھے है? چاہتے تو ایک اشارہ کرتے جنگ پتہ ہو جاتی چاہتے تو فرشتے جو ہے آتے اور حضور کی طرف سے لڑتے جنگ پتہ ہو جاتی لیکن حضرت علی کا مرتبہ بڑھانا تھا حضور نے حضرت علی کو جو ہے چھوڑ دیا مدینے میں اور حضرت علی جیسا بہادر وہ فرماتے ہیں کہ آپ مجھ کو عورتوں بچوں میں چھوڑے چلے جا رہے ہیں اللہ اکبر لیکن حضور کے حکم سے جو ہے مدینے میں رہ گئے دل نہیں مانا اب جو ہے چلے آئے اور صحابہ جو ہے خوش ہو کے کہ کہتے ہیں ہاضا علی کجا یہ علی ہے لو یہ بھی آ گئے اللہ اکبر اور ان کا عالم یہ کہ لڑنے کے لیے آ تو گئے لیکن آنکھ دکھ رہی ہے آنکھ میں آ ہے سرکار نے فرمایا کہ کل کی کل کے دن جو ہے میں اس کو جھنڈا دوں گا جو اللہ کو اور رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور رسول سے محبت کرتے ہیں اور سرکار نے کل کی خبر بھی دے دی قرآن میں یہ ہے کہ کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا ہوگا لیکن سر حدیث میں یہ بات معلوم ہو رہا ہے کہ سرکار بتا رہے ہیں کہ کل جو ہے پتا ہوگا سائبر کل سائبر پتا ہوگا تو کیا مطلب ہوا کہ مطلب یہ ہوا کہ کوئی اپنی طرف سے نہیں جانتا ہے لیکن خدا رسول کو بتا دے تو رسول جو ہے جان سکتا ہے بتا سکتا ہے اور رسول نے بتایا اللہ, اللہ, اللہ, اللہ تو سرکار نے فرمایا کہ کل خیبر فتح ہو جائے گا اس کو جھنڈا دوں گا جو جس کو اللہ اور رسول پسند کرتے ہیں اور جو اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے اور وہ اللہ اور, اور اللہ اور رسول سے محبت کرتے ہیں پھر حضرت علی کو بلایا گیا اور اس کے بعد جو ہے ان کو چنڈا دے دیا اور حضرت علی نے جو ہے اس وقت کے مشکل کسانوں کی مشکلات آ گئی علی حضرت محمد الرسول اللہ کے دیے ہوئے اختیار سے ان کی پاور سے اس پاور سے جو رسول نے دی تھی اللہ وقت پر کس کی حضرت عمر کی مشکل حیدر ہے کہ حیدر نے جو ہے ایک بازو سے جو ہے اس کو جب اکھیڑا ہے تو وہ اکھڑ گیا اور پھر اٹھانے والوں نے جو ہے اس کو اٹھانا چاہا تو ستر لگے تو اس کو اٹھا ہے تو یہ ہے اہل سنت وال جماعت کا عقیدہ کہ ہم جو عقیدہ رکھتے ہیں اس کی سنعد رکھتے ہیں اہل سنت والد کا بیڑا پاک اشاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسود اللہ کی وآخرة دعوان على الحمد لله رب العالمين